نصاب کے اندر جو عالیہ ہے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی اس کے اندر علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں صرف ہے نحوہ ہے منطق فلسفہ وغیرہ وغیرہ جتنے بھی علوم ہیں کو صرف مبادیات کہلاتے ہیں اصل مقاصد جو علوم ہیں وہ قرآن کریم اور احادیث ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے یہ علوم پڑھائے جاتے ہیں اب آپ نے جہاں سے آگے آپ نے ایک پارے کی تفسیر آپ پڑھ چکے ہیں لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر ایک علم شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے جو وہ بھی اس علم کی مبادیات کہلاتی ہیں اور اس علم کا خلاصہ اور خلاصہ بھی ہوتی ہیں ہم علم تفسیر شروع کرنے لگے ہیں تو اس لیے علم تفسیر سے متعلق جو باتیں ہیں وہ میں مختصرا عرض کروں گا بلکہ اس سے پہلے میرے خالصے سے میں کچھ اپنا تعارف بھی کرا دوں تاکہ آپ لوگوں کو اور بھی چاہیے کہ تاکہ پتہ ہو کہ ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں اور کیا ہے کیا نہیں ہے اور یہ ضروری بھی ہوتا ہے اور میں خود بھی ضروری سمجھتا ہوں اور ہمارے ہاں ایک بات بھی یہ ہے کہ بھائی جو بھی اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں تو میرا محمد عمر ہے پورا اور میں صرف اور صرف اپنا اس حوالے سے ہی بتاؤں گا کہ جو میں نے علوم حاصل کیے ہیں میں الحمد للہ حافظ قرآن بھی ہوں میں نے حفظ اور میرا تعلق پاکستان کے صوبات ڈیویجن سے تو میں نے حفظ الحمدللہ ادھر ہی کیا اپنے ہی ہاں اس کے بعد میں نے الحمدللہ تجویر بھی پڑھی پھر اس کے بعد میں کراچی گیا کراچی کے اندر جامعہ دارل علوم السفہ بلیہ ٹاؤن کراچی کے اندر میں نے خامسہ تک کے درجات پڑھے جامعہ دارل علوم اس کے بعد میں جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن چلا گیا پھر وہیں پر پڑھا اور آخر تک الحمدللہ وہیں سے کی فرارت ہے جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی سے تخصص کیا ہے تخصص میں نے جامعہ اشرفیہ لاہور سے کیا ہے دو سالہ تخصص اور اب آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو ہم خیر میرے ذمہ جو آپ لوگوں کے اسباب تفسیر کا سبق ہے دوسرا ہے حدیث کا سبق تو مجھ جیسے نہ چیز انسان کو وہی اصول پر پڑھانے کا موقع دیا ہے مبادیات سے ہٹ کر علم تفسیر اور علم حدیث جو کہ کتاب میں شامل ہے ریاض الصالحین وہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے ایک دو دنوں بعد اس کے حوالے سے بات یہ ہے کہ چونکہ آج کل ذرا اپنی جو مسجد ہے صبح کی نماز کے بعد درس کا وہ سسٹم ہے وہ چل رہا ہے تو انشاءاللہ دو تین دنوں کے اندر اس کو آگے پیچھے کر کے کسی اور صاحب کے حوالے کیا جائے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ میں پورے طریقے سے اس سبق کو شروع کریں گے جو ریاض السالحین کا ہوگا وہ صبح کے وقت ہوگا انشاءاللہ شاء اور جو تفسیر کہ وہ اسی وقت میں ہی انشاءاللہ ہوا کرے گا گیارہ بجے کے بعد علم تفسیر ہم نے پڑھنا ہے علم تفسیر تفسیر کیا ہے تفسیر باب تفعیل کا مصدر ہے فسر ایو فسر تفسیر فسرنس ہے اس کا معنی ہے خورد. یہ لغوی معنی ہے اصطلاحی معنی ہے کہ علم تفسیر وہ علم ہے جس کے اندر قرآن کریم کے معانی احکام اور حکمتوں کو بیان کیا جائے. قرآنِ کریم کے معانی احکام اور حکمتوں کو بیان کیا جائے اس علم تفسیر کہا جاتا ہے جیسے خود اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی ہے آہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم <إِلَيْهِم> نے آپ کی طرف قرآن کریم کو نازل کیا آپ لوگوں کے لیے بیان کریں مانزل جو ان کی طرف نازل کیا اس قرآن کریم کی اس آیت وبارکہ کے اندر جو کہا کہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں <إِلَيْهِم> تو تفسیر بھی علم تفسیر بھی وہ کے اندر معانی اور حکمتوں اور احکام کو بیان کیا جائے سن رہے ہیں سب کوئی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں جی تو علم تفسیر کا یہ ہو گیا اصطلاحی معنی اب علم تفسیر کے حوالے سے بات یہاں حضرت صلی اللہ جی اچھی بات ہے نوٹ کرتے جائیں اپنے پاس تو اس وقت علم تفسیر کو ایک خاص علم کے اندر محفوظ کرنا یا اس کی ضرورت کوئی بھی نہیں تھی کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ جہاں کہیں بھی دشواری پیش آتی تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر تسلی جواب حاصل کر لیتے تھے لیکن مسئلہ تب بنا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے علم تفسیر کو ایک خاص علم کے اندر محفوظ کیا جائے تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جس طرح الفاظ محفوظ ہیں قرآن کریم کے طرح قرآن کریم کے معانی و مطالب جس کے ذریعے سے ملحد اور زندید اور گمراہ لوگوں گمراہ لوگ کے الفاظ کے اندر تو تغیر تو کر نہیں سکے تاکہ وہ معانی کے اندر بھی اور مطالب کے اندر بھی گمراہی نہ پھیلا سکیں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علم تفسیر آج الحمدللہ ہمارے پاس ایک خاص ایک طریقے پر ہمارے پاس محفوظ ہے اور آج ہم کھلے دل سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ جس طرح بالکل بےآ ہی اسی طرح معانی و طالب بھی محفوظ جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے انحضل ذکر انگول جس طرح قرآن کریم کے الفاظ محفوظ ہیں اسی طرح معانی و مطالب بھی قرآن کریم کے محفوظ ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کو کیسے محفوظ کیا گیا تو اس کے لیے صحابہ کرام نے یا تابعین اور طباء تابعین نے کی کیا کیا, کیا قربانیاں اور کیا کیا مشقتیں برداشت اس سے تاریخ بھری پڑی ہے اور دلچسپ اور لمبی اور طویل تاریخ ہے جان کرنا یہاں اپنے اپنے طور پر اس کا مطالعہ کر سکتا ہے البتہ اتنی بات یہاں پر جاننا ضروری اور لازم ہے کہ علم تفسیر ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں اور علم تفسیر, تفسیر کا ماخذ کیا ہے کہ جو ہم علم تفسیر ہیں قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کریں گے ان کا ماخذ کیا ہے کہ ہم علم تفسیر کو کہاں سے حاصل کریں کیسے ہم قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر کریں گے تو اس کے لیے جاننا چاہیے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے ماخذ کل قرآن کریم کے تفسیر کے ماخذ کل چھ ہیں اپنے پاس نوٹ فرما لیں کی تفسیر کے ماخذ کل چھ ہیں نمبر ایک خود قرآن کریم تفسیر کا پہلا ماخذ خود قرآن کریم نمبر دو قرآن کریم کی تفسیر کا دوسرا ماخذ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک ماخذ خود قرآن کریم نمبر دو احادیث نبویہ نمبر تین اقوال علیہم اجماعین قرآن کریم کی تفسیر کا تیسرا ماخذ ہے اقوال صحابہ نمبر چار قرآن کریم کی تفسیر کا چوتھا ماخذ ہے اقوال تابعین یعنی جن لوگوں نے جن حضرات نے براہ راست خود صحابہ کرا علیہم اجماعین سے علم حاصل کیا ان لوگوں کے اقوال تابعین کے اقوال نمبر پانچ لغت عرب چونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اس لیے قرآن عربی زبان یعنی لغت عرب کو بھی قرآن کریم کی تفسیر کے لیے ماخذ مانا گیا نمبر 6 تدبر و استمبا یعنی خود قرآن کریم چونکہ ایک بحر بے کراں ہے جو بھی اس میں غوطہ لگاتا ہے وہ کچھ نہ کچھ حاصل ضرور کرتا ہے لیکن یہ خزانہ ختم نہ ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا یاد رکھیے ایک ہے قرآن کریم کی قطعی قطر اور ایک ہے قرآن کریم کے معانی و مطالب کے اندر نکات و فرائد تو قرآن کریم کے اندر جو جو لوگ تدبر و غور کرتے جائیں گے جن کو اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے کیا ہو وہ جب جب جتنا جتنا اس کے اندر غور و تدبر کرتے جائیں گے ان پر نکات کھلتے چلے جائیں گے تو ماخذ ہے تدبر و استمبا دوبارہ سے بتا دیتا ہوں پرانے کریم کی تفسیر کے ماخذ چھ ہیں ان میں سے پہلا ماخذ ہے خود قرآن کریم نمبر دو احادیث نبویہ نمبر تین اقوال صحابہ نمبر چار اقوال تابعین نمبر لغات عرب نمبر چھ تدبر و استعمال اب ہم بات کرتے ہیں نمبر ایک پر کہ قرآن کریم کی تفسیر کا ماخذ سب سے پہلے خود ہے قرآن کریم کہ ہم تفسیر کو کہاں سے لیتے ہیں قرآن کریم کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر کچھ نہ کچھ ابہام پایا جاتا ہے اور وہ تفسیر طلب ہوتی ہیں تو اس کے لیے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت مبہم اور تفسیر طلب ہوتی ہے تو ایسے ہی قرآن کریم کی دوسری ہی ایک آیت جو اس پہلے والی آیت کے ابہام کو دور کرتی ہے اور وہ جو تفسیر طلب تھی اس کی تفسیر کو بیان کرتی ہے اور مفہوم کو بالکل واضح کر کے کھول کر کے بیان کر دیتی ہے قرآن کریم خود قرآن ایک آیت مبم ہوتی ہے تو ایسے ہی دوسری ہی آیت اس پہلی آیت کے ابہام کو دور کرتی ہے تو ایسے قرآن کریم خود قرآن کریم کے لیے تفسیر بنا اور مفسر بنا مثلا سورہ فاتحہ کے اندر ایک آیت ہے اے اللہ دکھا دیجئے اہ دینا یا سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی مستقیم اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہو سی ہے تو ایسے ہی اس کے ساتھ ولی آیت علیہم کہ وہ سیدھی راہ وہ ہے ہم ان لوگوں کی راہ ہے جن پر آپ نے انعام فرمایا ابھی تھوڑا سا اس آیت میں ابراہم آ گیا پہلی آیت مستقیم کیا ہے دوسری آیت نے ابراہم کو دور کیا کہ وہ مستقیم ہے کہ ان لوگوں کی راہ ہے کہ جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا اب سوال پیدا ہوا کہ لوگ وہ جن پر انعام فرمایا تو وہ ایک اور آیت کے اندر جا کر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فلادا طبقہ کون سا ہے فلاحم اللہ علیہ جن پر اللہ تعالی کا انعام ہوا من شہدا شہدا ہیں تو اب ہم واپس چلے جاتے ہیں اے اے اللہ رب العزت ہمیں سیدھی دکھا دیجئے تو خلاصہ خود قرآن قرآن کریم کی تفسیر کیسے بنتا ہے سرات المستقین ابہام تھا سراۃ اللہ ان کسی قدر ابہام کو دور کیا پھر بھی ابہام رہا کہ کون سا منہ کن لوگوں پر انعام ہوا دوسری آیت نے بیان کر دیا أَنَعَمَ مِّنَ اتنی بات سمجھ میں آ تو اب مفسرین حضرات جب کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اس بات کی طرف جاتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اس آیت کی تفسیر خود قرآن کریم کہیں اور تو نہیں کر رہا سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں خود قرآن کریم نے کی ہو یا خود قرآن کریم میں کسی اس آیت کی وضاحت کسی دوسری جگہ پر ہو تو سب سے پہلے اس کو لیتے ہیں اور اسی کو اختیار تو یہ تھا قرآن کریم کی تفسیر کا پہلا ماخذ کہ خود قرآن کریم ہی قرآن کریم کی تفسیر کا ماخذ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر خود قرآن کریم دوسری آیت کے اندر کرے گا اور سب سے آلہ اور سب سے افضل جو تفسیر ہے وہ یہی کہلائی دوسرا ماخذ کیا تھا جی دوسرا ماخذ جی احادیث نبویہ دوسرا ماخذ تھا احادیث نبویہ آپ علیہ سلاد و سدیس تو قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے یہ واضح فرمایا ہے کہ آپ اور اخلاط و سلام کو دنیا کے اندر صرف اور صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنے اقوال و افعال کے ذریعے سے آیات قرآن کی تفصیل فرمائیں گویا کہ بیست نبوی کا مقصد ہی یہی تھا کہ قرآن کریم کو کھول کھول کر واضح کر کے بیان فرمائیں جیسے خود پہلے بھی جیسے میں نے یہ آیت پڑھی تھی شروع میں قرآن تفسیر کے اصطلاحی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ وہ انزل نا کا ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم کو اتارا لو بھائی آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کھول کر واضح کر کے بیان کریں کیا مانزل جو جون کی طرف نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن کریم تو یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خوال کے, ذریعے, خوال کے ذریعے سے بتائیں گے تو وہ عین قرآن کریم کی تفسیر ہوگی اگر زبان سے بتائیں گے تو وعین زبانی تفسیر ہوگی اور عمل سے بتائیں گے تو وعین عملی تفسیر ہوگی تو ویسے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی پوری زندگی قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے اسی طرح ایک اور آیت سورہ علی من اللہ اذ بعت فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہی بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ جو ان پر قرآن کریم کی آیات تلاوت کرتا ہے وہ یو کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے کتاب ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور یہ اللہ رب العزت نے احسان فرمایا اس امت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محوس فرمایا اور کیا فرمایا آگے بات فیم رسول ان تو پتا یہ چلا کہ چونکہ ہم انسان ہیں تو انسانوں میں سے ہی بھیجا گیا رسول اکرم صلی اللہ انسان ہیں بشر ہیں وہ ذات پر نور نہیں ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ نبی نور ہے ذاتی طور پر نبی نور نہیں ہیں وہ اس آیت سے بھی بالکل صاف واضح ہوتا ہے رسول فسم اگر تو کوئی کہے گا کہ میں بھی نور ہوں تو پھر تو وہ اگر کہے کہ بھائی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر نور تھے پھر تو کہنا ٹھیک ہوگا لیکن جب خود کو بشر اور انسان کہے گا تو پھر وہ ضرور کہے گا کہ رسول امن فیم انہی میں سے یعنی بشر ہی میں سے باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہی پیدا کیا لیکن آپ صفاتی طور پر نوری تو کیا نوریوں سے بھی نور تو کیا نوریوں سے بھی افضل ہے کیا دیکھتے نہیں ہوں میں کیا میں؟ کہ حضرت جبریل رک گئے کہ میں آگے نہیں جا سکتا لیکن علیہ وسلم اس سے بھی آگے اور بالا بالا تشریف لے گئے تو نوریوں سے بھی اعلی ہیں لیکن یہ صفائی ذاتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بشر کی طرف بشر ہی کو بھیجا گیا اور جیسے ایک جنس ہم جنس سے ہی جو سیکھ سکتی ہے وہ غیر جن سے کبھی بھی نہیں سیکھ سکتی اس لیے کسی فرشتے کو نازل نہیں کیا گیا من انہی میں سے ایک رسول کو آپ کو کیوں بھیجا گیا کتاب اللہ کے بعد دوسرا نمبر حادیث کا ہوگا یعنی جو آپ کے ذریعے <سلام> سے جو قرآن کی تفسیر بیان کی ہوگی وہ معتبر ہوگی اسی طرح ایک اور آئے تھے سورت السا کی وَأَن بالحق, لتحكم الناس بما اللہ. بالحق ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب کو بالحق کے حق کے ساتھ لطح بین الناس تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے فرمائیں بین تحقمہ اللہ ایسے دلائل کے ذریعے سے جو دلائل اللہ رب سکھائے ہیں ایسے دلائل کے ذریعے سے جو اللہ رب العزت نے آپ کو سکھائے ہیں ایسے دلائل کے ذریعے سے آپ لوگوں نے کیا کریں فیصلہ فرمائیں تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما دیا بین الناس بما بینا کہ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان ایسا فیصلہ فرمائیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے تو وہ قرآن کے لیے اس لیے دوسرا ماخذ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی اور اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر ہوگی قرآن کریم کی وہ معتبہ ایک جس شخص پر نازل ہو اور جس نبی پر نازل ہو ایسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آئی ہوگی یا اس سے بہتر اور صحیح تشریق کو جس پر وہ خود کتاب نازل ہوئی ہو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی وہ کتاب نازل ہوئی تو ان سے زیادہ ان زیادہ سمجھ سکتا ہے اور کون زیادہ اس کا صحیح مطلب جان سکتا ہے جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن کریم کو سمجھنے والا کوئی بھی نہیں ہے یہ عام سی ایک بات ہے اگر کوئی احمق یہ کریم نازل تو آپ وسلم پر ہوا لیکن اس کا صحیح مطلب اور اس کی صحیح تشریح میں جانتا ہوں تو اس سے برمک دنیا کے اندر میرے خیال سے کوئی بھی نہیں ہوگا یہ ہو گیا دوسرا ماخذ کا خلاصہ لیکن اس میں یاد رہے کہ احادیث چونکہ اس کی ہری روایات ہوتی ہیں اس لیے مفسرین اس وقت کسی روایت کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے جب تک وہ روایت تنقید روایات کے اصولوں پر پوری پوری نہ اترے احادیث ہیں صحیح حدیث ہیں ہیں ضعیف موضوعات ہیں کئی ساری ہیں لیکن مفسرین اس وقت کسی حدیث کی تفسیر کو اسی وقت لیتے ہیں جب تک وہ اصول حدیث کے اصولوں پر پوری پوری پوری پوری اس پر ثابت ہو کہ اصول حدیث پر پرکھا جائے اسے اس کے بات اس سے لیا جاتا ہے اور اس تفسیر یہ کہ جہاں پر بھی دیکھیں جی ایک قرآن کریم کی آیت آگی جی روایت آئی ہے اس میں تفسیر ہے تو بس وہی تفسیر ہم اختیار کر لیں نہیں بلکہ چیز کہ وہ تفسیر ہم لے لیں اور وہ صحیح حدیث کے خلاف ہو اور قرآن کریم کی آیات کے بھی خلاف ہو لغت یعنی کے بھی خلاف ہو وہ بس آواز لگائی جائے کہ بس حدیث سے صادق حدیث بلکہ دیکھا جائے گا کہ جو حدیث ہمیں ہے جس کے اندر قرآن, قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر ہے اب دیکھا جائے گا کہ وہ حدیث کا مرتبہ کیا ہے اگر تو وہ صحیح حدیث ہے اور اس کے متصادم کوئی دوسری احادیث صحیحہ نہیں ہے اور قرآنِ قرآن کی کی کوئی آیت بھی اس کے صحیح مطلب کا انکار نہیں کر رہی تو تب تو وہ معتبر ہوگی لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ضعیف ہے یا موضوع ہے اور اس کے مخالق احادیث ہیں جو اس کے بالکل خلاف ہیں یا قرآن کریم کی کوئی آیت ہے جو بالکل اس کی تفسیر کے خلاف ہے تو وہ کبھی بھی قابل قبول اور قابل حجت نہیں ہوگی اس لیے متاثرین حضرات جب بھی کسی حدیث کو لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس حدیث کو اصول حدیث پر پرکھتے ہیں اس کے بعد اس کو اپنی تفسیر کا حصہ بناتے ہیں اور اس کے اندر جو تفسیر کی زیادت کی ہوتی ہے تو وہ اس کو اختیار کر ہے تو اس لیے آج ہم نے دو ماخذ پڑھے ہیں قرآن کریم کی تفسیر کے قرآن کریم کی تفسیر خود قرآن کریم پر ایک ماخذ نمبر دو اللہ علیہ وسلم نمبر دو یہ ہے ماخذ قرآن کریم کی تفسیر کے کل ماخذ ہیں قرآن کریم کی تفسیر خود قرآن کریم اور قرآن کریم کی تفسیر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو ماخذ آج ہم کوئی بھی دیکھ لے اپنے اپنے طور پر کچھ خلاصہ بھی ہے اور اس کو اتنی حد تک آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو یاد رکھیں اور جو جو سبق جب کبھی بھی ہوگا اس کو اپنے طور پر صحیح طریقے سے یاد کریں اور یہ سبق کا حصہ ہے یہ آپ کے آج بھی کام آئے گا تفسیر کی وضاحت کسی دوسری آیت میں ہے تو وہاں پر بھی سب پوچھا جائے گا کہ یہ کون سا ماخذ ہے اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں یہ ویسے لمبی تقریر نہیں جھاڑی گئی اور نہ جھاڑی جائے گی بلکہ یہ کام کی باتیں ہیں تبے کی باتیں ہیں اپنے پلے باندھے آپ کو بھی کام آئیں گی انشاءاللہ شاء آگے بھی کام آتی رہیں گی اور ویسے بھی یہ پورے پڑیں گے لمبی چوری تقریر نہیں کی جائے گی اور نہیں ہی آپ کو ضرورت سے وقت لیا جائے گا اور نہیں ضرورت نہ کو کوئی ایسی بتائی جائے گی جو آپ کے سب یاد کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ باقی جو بات ہوگی وہ کل ہوگی باقی جہاں تک بات ہے ریاضین کی تو انشاءاللہ میں جب بھی یہی شام کے وقت میں بتا دوں گا رات کے وقت جو سب کو کب شروع کرنا ہے امید ہے انشاءاللہ دو تین دنوں کے اندر تو ہو جائے گا جیسے میں نے بتایا کہ خود جو اپنی مسجد ہے اس کے اندر جو درس کا ترتیب ہے صبح کے وقت اس لیے جب بھی وہ ان شاء اللہ آگے پیچھے ہوتی ہے تو انشاءاللہ سبق شروع کرتے ہیں امید ہے دو تین دنوں کے اندر کلیئر ہو جائے گا لیکن جب تک میں خود ہی اس رات کے سبق میں بتا دوں گا کہ کل سبق ہونا ہے تو انشاءاللہ شاء سبق ہوگا ان شاء اللہ رات کے وقت میں سبق بتا دیا جائے گا باقی یہ ہے کہ اپنی حاضری کو یقینی بنائیں اور جو سبق ہوگا اس کو پورے طریقے سے یاد کرے اللہ تعالی سب کا حامی و الحمد الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ